ایسا وحبا حبتا او وعادا سمماتا قلن تذیلہ الائی دان سے دیم سر ذکر کریں کہ حباب ضروری دا با اتمام دا دفارا با ضروری دا مقی اختلاف موزی کریں جان جان جنہو جنہو روئی امام آلکھ جدا قبضا دا اتمام دا دفارا ضروری دا کواری احنا بس دارک مرتصور شنی دا معلومی کی دا شدام اختلاف دا بخارین دا ایسا وحبا حبتا او وعادا ایسا واعد یاموھوب لہو موھوب لہو کباذ حکمت عطا کر لاو واحد او واحد مرش موھوب لہو موھو تہو ابلا ام تصلا الیہیں مقید وصول دہ دیرا ذل موھوب لہو ذا ایر قبضانہ وشے موھے سے قبضنی شے زاد تا مدد کرے گا حالا عابدا انما ترکانت کسلک خسرد الہدی والمہدی لہو حیل پاوری ورسدی کتاب قصرے چھوٹ سے رحمانہ کی کتاب کے محرد کبزینا مچھر مرش دہم مہدی وقال خسرد الہدیتو جدا شوو حدیا حاگا چا مہدارہو جو اندیا ہو کنائے دی کبزینا اندر دا دا متنا جدا شیو اباد برہر قید صلک دعا کہنے دی وصول اتاب ثواب جنایت ہمارا جو جنایت ہے تو موذینہ انہی جہا قبل <سؤال> او شح حسن دادا تو قبلینہ قبل او شرہ باہیاں دی ورثہ دی صدا تو ورثہ جو محدار امور کمول مدار امور شو ول مدار وحیون اموت الہو دن دےو باہیاں دی ورثہ دی داد فاد اور ثروت موذینہ وینن تکون بسرت ناں اور دا یت مار دا ور کے دا وہ مہدا رہو حی نے پتہ نا ہیندہ کی جدارہ والا شیو ردا کن دیو نا ور دا ور سوت مہدا رہو دا ہا دا ہین نہ دپن پسیلا اور کنے جداکر چھو فین ورتی دشرا ہن تحقیق متابر چلا کنے قبضہ نشی نے کرو چھو قبضہ رارا اور وہ ہیندہ قبضہ کی وجہن دیو رستہ مر چھو جدا بیٹا مہدی تنو پسی ردا ور نبید عزد ورسوز محجید خدا خود مراد دو بساری کا مخارج زکر دیکھ قبض ضرری وجہ مولانا محمد حسن مکی مولانا رشید احمد امیہی نامد کی مولانا محمد حسن مکی جید آگر شاہدر دیجا دیجا چار شاہد شاہد شاہد رحمد رحمد تحقیم داری دب پسر نمرات اپراس عن ملک الواحب چاہے مراد کی اداشت بزرے گو پسر نمرات اگا قبضا نزار پ ابراک جی ہی جیو کی دقل میں عن المال جدار قوض دمالنا او داد حسن نزد دوار قولی المقابل دلالے سے مقابل کرن جزا مالتا ومچ مہدی مکانت فصلت الحدیہ جدار شیوہ حدیہ دمال ددنا افرزم عن مالی جدار شیوہ دمال ددنا وخات دار چی مہدی رہو جو اندیو ودحین دے دی پراز کی اور ترجمے میں بولے کہ بھو نے ورثتی دا رسول موثارو دا, دا روز فائن دا افراد دادنا یا سبو تیتمام دی ہوئی اگر وہ تب لینے میں گئی بس ترک ابو جو جد ذاتیں جدا کرے نوا ارادے کرے وہ لے کر جدا کرے یعنی ورثتی الذی احذا دا, دا رسول موثارو دا اصل اتمام تہیپ اور افراد و بادم افراد مانوی افراد اور گمور چھنے بہ مورا ثور اور کئی اب جدا شونے میں اب ابا مڑ چھو یام مدارو موذی مرشدادہ موذی رفرضادہ ورثو موذی رفرضادہ وقان حسن دا مقافی دا ذکر ہے وقار اکل ایوم اما تا قبلو یعدی ورثیل موذالہم اذا قظہر رسول اور رسول نے فرمایا کہ رسول دا میں موذالہ ہوئی نہ پھر حسن وہی ہر یوت موذالہ ہو موذی جمع شمخ یا قبل ما ماتا قبلو، ورسد له، مهدي کو نہمراسے اب ظن لے نفس پراد راه تے قلب جدا چلا بر ذات قبل <سؤال> کڑی کنی کرے کرے جدا او لہو کی تب پر فلا فلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دے امر نہ بہرن آتے تو جراش مال بحرن آتے تو ہیں اتمام موقوب بالقبض الرحل یہ جواب دارا چاہتا تھا کہ وہ قبض الرحل اتمام راوے فآعطاب بقرہ جوار قبض الرحلل دیم تا دا باب دو عادینا دے دو باب دو عادینا دے کی افاظت لازم ندا چھو جرے علاوہت نبی رسول اللہ سے وعدہ ہوئی کی او قبض الرحلل نے نفدیب ان افاظت لازم ندا در باتھو مندو و مستحبت دمراوت فالحاصا لازم میں و دا حاصل صاحب جی با بے اتمام قدران اتمام دا خبز. خبز سے ذکر جو منقورات کی الذکر طابع بدی کے الفاظ تحسی ضروری لا ا ذکر کہ یہ خاوق و ضوا قا کے و ضوا و متا کہیں و کمسی کے عاد و متا و نا مو دا نور سامان کی منقری لے وقا ممر کون تعالی بکر ثابت اومزپا اخ صحبان ایران کاج ما وابل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان هو لک تاسا شبہ رحم و لقد ہوا لک یا عبد اللہ تناسب بھی کی محب لہوا سور قبضہ حاصل تھا دار کو صادقہ دا قائم مقام تا تقدید و ہی بیش رہی تے ہنا کو تو صرف ہم بیا کم کم ذی و ان کے برابر نبی علیہ السلام نو قبضہ کری لگا گو او یہ بک صرف ہم بیا کم کم کرا اللہ تعالی جواب دے رہے ہیں جن کے دا قبضہ سرتا ی ہوگا فضا بعثت کے قبضتیں اپ قبضہ موہوب لہو چہ نرمان دے قائم مقام تو تقدید مشترک ہے کہ نبی علیہ دا. دا دا قبضا و چلی فرق کو نظر قبضہ غلا قبضہ قائم مقام قبضہ حسرت کی شدت دیو دا قبضہ ای کا قبضہ دیندی قبضہ داو کار قائم مقام قبضہ دینوں گزار قبضہ محبوب نہ ہو چابدا بیمار دے اور احاد پر رسول کے نبی علیہ قائم مقام قبضہ دے مشتری نبی علیہ اسلام دے نا قبضہ نہ قبضہ دا قبضہ قائم سالہ کی قبضہ مشترک کری دا دے صرف میں بہار توں کمس کرا نہ دے کم پسند فرق تقسیم کی خیمے تنگیو فراحی قطعا. والا من خبر شو حضر کی نشانی فقالا نبیل دا بند تر. والا منڈا کب نند کتاب چیتا دی سڑ پوکواری وہ دے منتھ بہت مکر دیجیے ان ذا فل قائم قام تا قبول گرزی دی تنسیز بالقول ضرورت نہ تھی قبی کے رتوا تامر سے کا ضروری ہوئی اذا हवा يه متن فك آخر اخر جسے چاہتاور کہ ابک بدل اخر وموه له ہمیں قبض کی تصویر میں اخلا نے کہ تو ماذن قبول کر لیا فقال عندها جاز نا او پرمے پر قبض आजाद اجائے ذن اندہ یہ عاقبت تعیقی محمد نے محبوب نے تکلم در بکوز حب بہذہ داغر سنگھ کی رہا ہو جمین زیاد حجت مرز مغنی آرسول <سؤال> اللہ والذی باسقہ بلحقی اتنی پرشتہ اللہ لکھو کہ مابین رابطہ آہا اہل بیت نسر و مہد زور دیروز مدینی کی یوں والا زیاد حجت مرز مغنی لگا شو مگے تیرہ کری گا سمقالی از حبی عزتی ویسا اولی ویرجعات منا خبیق تو ما قبول اپنا نداخو امیور نداخو امیور نداخو خیل قائم اقام در قوم درزی پاید تو دی دا دا چاو اور تقسیم آ رہے جدے حا... و... و... و و و رسول... مجس موجود, نو و جو موجود نو و جواب تصویر بتا وقت موجود نہ ہم نے ذکر امر ابن حادثہ سے مجدثا ہم نے ویل اوکیلا نے را گزار کی خبر فرمانی اگر وقت ہوا اور را زیاد تاکیدات زیاد تشاری دوبارہ قال رسول ابن مرجمہ وہ جالس عامرم نداو خنا کو ذکر تواقع ہے اور واو رضی واقعہ گرا انہوں نے قیامت وقال ہم ارانكم تقادمنا ان نغوا دم ملک کو وہ تاکید پرے والا علم ان ان رسول کہ تیرے من کا یقین دے ویدہ زیادہ ایتفار قسم کو